ان الحمد للہ وسلام علیہ رسول اللہ ولیٰ علیہ وصحب اجمعین امباب فعزب اللہ امن شعیطان ادخلوا یا یادین السلم الخلوفِ ولا تتبعوا خطوات الشيطان شعیطان انََََََََََقم ادب مبين. اے ایمان والو ادخلو داخل ہو جاؤ فص میں اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تبع اور نہ پیروی کرو تم خطوط شیطان شیطان کے قدموں کی ان ہو بے شک وہ یعنی شیطان لقم تمہارے لیے ادبن دشمن ہے مبین کھلا پیچھے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا اور فمن اناس کے الفاظ سے ہوا منافقین کا تذکرہ ہوا وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہوا اسی طرح وہ لوگ جو دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں آخرت ان کا مقصود ہی نہیں ہے ان کا تذکرہ بھی ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ دعوت دی ہے کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہونے سے ہی نفاق سے بچو گے کفر سے بچو گے فسق و فجور سے بچو گے اللہ کی نافرمانیوں سے اور نافرمانیوں کی بنیاد پر تباہیوں ہلاکتوں عذابوں دنیا کی خرابیوں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچو گے تو یہ ایک دعوت ہے عام ایمان والوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ دعوت پیش کی ہے فرمایا دینا فلم کا فہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے کوئی چیز تمہاری اسلام سے باہر نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل دین کی نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ دین اتنا جامع ہے کہ انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کو ان کا تعلق روحانیات سے ہے یا مادیات سے ہے سماجیات سے ہے اجتماعیات سے ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اسلام نے ادھورا چھوڑ دیا ہو یا اللہ کے دین میں شریعت میں اس کے لیے مکمل ہدایات موجود نہ ہوں تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع کامل مکمل دین نادل کر دیا تمہیں دے دیا تو اب اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس پر پورا پورا عمل کرو عمل میں تمہاری طرف سے کمزوری نہیں ہونی چاہیے جس طرح دین اللہ کی طرف سے مکمل ہے تو اس دین کے اندر اوپر چلنا اور اس کی اطاعت کرنا اور ہر دین کی ہر چیز کو ہر حکم کو اپنے عمل میں لے کے آنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ اکبر یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے دین کو مانتے تھے جس چیز کو پسند کرتے اس کو قبول کر لیتے اور جس چیز کو نہ پسند کرتے اس کا انکار کر دیتے اف آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اف تم ابادل کتاب رونا بے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو حالانکہ جس کا انکار کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی شریعت ہے اللہ کے آکام ہے تو تم گویا کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے تم اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہو تو جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے اپنی پسند سے عمل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اس کے اپنے نفس کی پسند ہے نفس کی اطاعت ہے مقصود کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم اللہ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ تعالی کے ہر حکم کی پابندی کریں اللہ حکمر اس کے اندر ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں نادل ہوئی جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں آ گئے تھے یا کوئی دوسرا مذہب دین چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان کے ذہنوں پر پرانے دینوں پرانے نظاموں کے اثرات موجود تھے اور وہ ان کی طرف بھی کچھ نہ کچھ متوجہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ اسلام محمد اور آج اسلام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا یہ آج اسلام ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت ان کی شریعت کو قبول کرنا اسلام تھا جب عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کا دور نبوت تھا تو پھر اس وقت ان کی شریعت کو ماننا اسلام تھا اب پہلی سب شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں سب نبوتوں پر عمل منسوخ ہو چکا ہے اب صرف نبیوں کو قبول ماننا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے سب کتابوں کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں لیکن آج ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل شامل ہو اور نجات کی بنیاد پر کیا جائے اس کا تعلق اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قرآن حکیم سے ہے اب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے تو ایسے تمام لوگ جو باقی ادیا سے آئے تھے یہودیت چھوڑ کے آئے تھے عیسائیت چھوڑ کے آئے تھے یا کوئی بھی دین چھوڑ کے آئے تھے تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد پہلے اثرات ختم ہونے چاہیے ان چیزوں کو اپنے ذہن سے ختم کر کے مکمل طور پر اسلام کی پابندی کرو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن پرانے اثرات پرانے دینوں کے ابھی تک ان کے اندر کسی حد تک موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اب وہ پرانا رنگ سارا ختم یہ اسلام کا رنگ ظاہر میں باطن میں ہر چیز میں اسلام ہی کا رنگ بازے ہونا چاہیے اللہ اکبر آج بھی مسلمانوں کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی مسئلہ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نشاندہی کر رہے ہیں اور آیات مبارکہ کے اندر دعوت دی جا رہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اوپر عمل نہیں ہے یعنی وہی یہودیوں والا جو طریقہ ہے کہ جس چیز کو پسند کیا مناسب سمجھا اپنے لیے مفید جانا کہ یہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو کر لیا اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آج مسلمان بس دعوی تو کرتے ہیں اسلام مکمل دین ہے لیکن حقیقت میں اس کے اوپر عمل نہیں ہے اللہ اکبر نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا چند عبادات تک دین کو محدود کر دیا حج کر لیا صدقہ و خیرات کر لیا یہ طور طریقے اسلام کے مطابق ہیں نکاح اسلام کے طریقے پر کر لیا طلاق دینی ہو تو مولوی صاحب سے طلاق کا مسئلہ قرآن حدیث سے پوچھ لیا تو یہ چند چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر رہ گئی ہیں باقی امور اسلام ان کے اوپر عمل کوئی نہیں خاص طور پر اسلام کے جو اجتماعی معاملات ہیں دیکھو نا نماز روزہ عبادات کی جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی ذات سے ان چیزوں کا تعلق ہے انفرادی طور پر یا نکاح طلاق کے مسئلے ہیں یہ بھی ذاتی قسم کے امور ہیں لیکن اجتماعیات میں مسلمانوں نے اسلام کو بالکل آج بھی اسی طرح چھوڑ رکھا ہے سیاسی امور آج اسلام کے مسلمانوں کے عمل میں نہیں ہے اسی طریقے سے بہت کم لوگ ہیں جو مالی امور کے اندر معاشی امور میں مسلمان ان کی پابندی کرتے ہیں دیگر نظام سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے جو طور طریقے ہیں وہ آج مسلمانوں کے اندر پورے طور پہ موجود ہیں یہودیوں کے نے جو تشکیل دیے تھے معاشی نظام آج مسلمان ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں آج ہمارے ملکوں کے اندر چیمبر سسٹم جتنا ہے یعنی یہ اونچا طبقہ بڑے تاجر بڑے صنعت کار جن کے ہاں سرمایہ روٹیٹ ہوتا ہے تو وہ وہ کون لوگ ہیں کن نظام پر چل رہے ہیں وہ اسلام کے نظام کے اوپر نہیں ہیں اسلام کا معاشی نظام حلال و حرام کا نظام عوامر و نواہی کے احکام یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہیں جس طرح نماز کے متعلق اللہ کے احکام موجود ہیں عبادات کے متعلق موجود ہیں ایسے معاملات سے متعلق بھی اللہ کے احکام اسی طریقے سے موجود ہیں معاشیات کے اعتبار سے حلال و حرام کے مکمل ضابطے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں قرآن و حدیث کے اندر واضح ہیں لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے نہیں عمل کرتے سیاسی معاملات میں عمل نہیں کرتے سماجی معاملات کے اندر عمل نہیں ہے حقوق کے مسائل جو ہیں حقوق کے مسائل ان کے اوپر مسلمانوں کا عمل نہیں ہے یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں اور یہود سے یہ عادت آئی تھی آج مسلمان بھی اسی ربش کے اوپر چل رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھو جس طرح اللہ کا غصہ اللہ کا غضب یہود پر بھڑکا بالکل آج مسلمان اللہ تعالی کے اسی طرح غضب کا شکار نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے جی سختیاں ہیں مسلمانوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو بڑا پکا ہے وہ تو بدلنے والا نہیں ہے وہ تو سب کے لیے ایک سا ہے تو جو ربش نے اختیار کی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا اور اپنی مرضی سے جو چاہنا چھوڑ دینا آج مسلمان بھی چونکہ اسی ربش پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی مسلمانوں پر بڑی شدید ہے تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایمان والوں اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ شیخ صالح دونوں معنی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کمزور بات ہے یہ کہا جائے اے ایمان والو سب کے تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی اس کی بجائے یہ زیادہ واضح ہے کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل اسلام پر عمل کرو تو اور جب مکمل اسلام پر عمل نہیں کرتا بندہ تو تب ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ویسے تو جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا دائرہ اسلام کے اندر آ گیا اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا اس نے کتاب اللہ کو قرآن مجید کو اپنے ایمان میں قبول کر لیا آخرت پر ایمان لے آیا تقدیم پر ایمان لے آیا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا یہ ایمان کی بنیادی چیزیں جو ہیں اگر ان کو اس نے قبول کر لیا تو وہ مسلمان تو بن گیا اور پھر نماز پڑھنے لگ گیا روزہ رکھنے لگ گیا زکوۃ ادا کرنے لگ گیا تو عملاً اسلام کی اطاعت اس نے قبول کر لی مسلمانوں کے دائرے کے اندر شامل ہو گیا لیکن کیا اسلام صرف اتنا ہی ہے نہیں اسلام تو مکمل دین ہے تو اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح مکمل دین میں نے نازل کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کوئی کمی نہیں چھوڑی الکمل تو لکم دینکم اکم و اتمم تو نعمتی و ردی لکم الاسلام اسلام دینا یعنی جس طرح دین کو اللہ نے مکمل کر دیا اپنی نعمت کا اللہ نے اتمام کر دیا اور اب اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس مکمل دین کی اطاعت کر کے مسلمان ہو جاؤ اسی پر اللہ تم سے راضی ہوگا تو یہ دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہی اس بات کے اندر ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ عبادات میں یا چند امور کے اندر مسلمان عمل کرتے ہیں ان کے اندر بھی اختلافات نمازوں کے اندر بھی روزے کے مسائل حج کے مسائل ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے اور باقی جو امور ہیں یعنی شادی بیاہ کی رسمیں جی مرنے جینے کے رسمیں سب ہندوانہ سیاسی سلسلے سب مغرب کے طور طریقے معاشی طریقے سب یہودیوں کے طریقے تو غیر مسلموں کے یہ انداز مسلمانوں کے اندر کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسلام کا بہت تھوڑا حصہ مسلمانوں کی معاشروں میں ان کی عملی زندگی میں ہے زیادہ تر زیادہ تر دوسرے نظاموں کا حصہ غیر اسلامی تہذیبوں غیر اسلامی کلچر غیر اسلامی نظام سیاسی معاشی سماجی اور اسی طرح حکومتی ڈھانچے قانون سازی کے سلسلے یہ جو کچھ بھی پایا جا رہا ہے یہ اسلام کے اندر سے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی طرف سے یہ آئی ہوئی چیزیں ہیں اگر ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں داخل ہوئی ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن پہلے دینوں کے اثرات ان کے اندر موجود تھے شاید وہ تو بہت تھوڑے ہوں گے تو آج ہاں آج کے مسلمان بال اولا ہیں کہ جنہوں نے بہت تھوڑا اسلام پر عمل کیا ہے اور بہت زیادہ غیر اسلامی چیزوں کو مسلمان ہونے کے باوجود اپنا رکھا ہے بر ولابڑ خطوات شیطوان اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی خطوات خطوہ کی جمع ہے خطوہ کسے کہتے ہیں کہ ایک قدم اور اس کے بعد انسان دوسرا قدم اٹھاتا ہے دو قدموں کے درمیان کی جگہ کو خطوہ کہتے ہیں عربی لغت میں دو جب انسان چلتا ہے تو دو قدموں کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ خطوہ ہے اللہ اکبر ایک بندہ کہتا ہے میں تو مانا یہ سمجھتا ہے کہ جی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ کہتے ہیں جہاں شیطان قدم رکھتا ہے میں تو کوئی نہیں رکھتا یہ جو مانا میں نے آپ کو بتایا نا لغت کے اعتبار سے کہ دو قدموں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی روش مراد ہے وہ جدھر چلتا ہے جو رستہ اس نے چل کے بنا دیا ہے ہاں جی وہ روش اختیار نہ کرو وہ رستہ اختیار نہ کرو یہ نہ کوئی کہے کہ جی بالکل جہاں شیطان قدم رکھتا میں نے تو بالکل نہیں رکھتا میں تو بڑی نفرت کرتا ہوں ہاں تو مراد یہاں کیا ہے کہ شیطان نے جو روش اختیار کی ہے جو اس نے رستہ بنایا ہے اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں ولا تیڑوں اور نہ پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی اس کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے اور شیطان تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے شیتان کی کوشش خواہش کیا ہے کہ کسی طرح تم اللہ کے دین پر عمل نہ کرو اس کے لیے چیلنج ہی ہے جو چیلنج اس نے قبول کیا ہوا ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی سے اس نے بڑا صاف کیا مہلت مانگی ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا میں اس کو تیرے دین پر تیرے حکم پر عمل نہیں کرنے دوں گا میں اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر میں اس کو بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا اے اللہ دیکھ لینا سارے میرے قابو آ جائیں گے بس بچیں گے تو صرف تیرے تھوڑے سے مخلص بندے بچیں گے باقی سب میرے بن جائیں گے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بلاکت صدقہ ابلیس و ضنا فتباؤ ہو اللہ فریقین کہ شیطان بدبخت نے ابلیس نے جو کچھ کہا تھا وہی کچھ ہوا ہاں جی سب اس کے پیچھے چل پڑے اللہ فریق من المؤمنین ایمان والوں کا ایک گروہ چھوٹے تھوڑے لوگ اس کی اس کے پیچھے چلنے سے بچ گئے باقی سب کو وہ ساتھ لے کر چل پڑا تو شیطان کی کوشش کیا ہے کہ وہ کسی طریقے طریقے سے تم کو اللہ کی نا فرمانی پر امادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس اس سے بچاؤ کی شکل یہی ہے کہ تم اسلام پر پورے پورے عمل کرو جو چیز تمہاری اسلام سے باہر ہوگی وہ سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے بلا تبی خطوط شیطان وہ سب کا سب شیطان کی طرف سے ہوگا اور شیطان کی مان کر جو تم عمل کرو مثلا ایک بات پر عمل کر لیا تھوڑا سا حصہ شیطان کے قبضے میں آ گیا وہ وہیں سے پکڑ کر تمہیں کھینچ کے یہ نہیں ہے کہ پھر وہ باقی تمہیں دین پر پکا رہنے دے گا جب دین کے ایک حصے کو بندہ چھوڑتا ہے تو آہستہ آہستہ باقی چیزیں بھی دین کی اس سے چھوٹ جاتی ہیں ہاں جی تو, تو شیطان کے اس بہکابے سے شیطان کی ان کوششوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا اسلام پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنے اور یہ سوچ سمجھ کے چلے کہ یہ میرا کام اللہ کے دین اللہ کی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اگر وہ اللہ کے مطابق نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے شیطان کے مطابق ہوگا اور جب وہ شیطان کے مطابق ہوگا تو شیطان کو بہت زیادہ موقع مل جائے گا مداخلت کرنے کا نقصان پہنچانے کا فرمایا ان نہ بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے اور کوئی عقل مند اپنے دشمن سے اتنی محبت نہیں کرتا دشمن کے پیچھے نہیں چلتا دشمن کی بات نہیں مانتا یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی کو آپ اپنا دشمن بھی کہیں اور پھر اس کی بات بھی مانیں اسے اچھا تعلق بھی رکھیں تو اللہ تعالی اس سے دور رہنے کے لیے یہ چیز پیدا کرتا ہے انہو لکم مبین کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان عدو فتخو ادب شیطان دشمن ہے تو لوگوں مسلمانوں لو شیطان کو اپنا دشمنی سمجھو فتخو ہو اس کو دشمن سمجھو اللہ نے تو بتا دیا کہ دشمن ہے لیکن تمہاری غلطی ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے انما یدر فرمایا شیطان کی دعوت کس چیز کی طرف ہوتی ہے دوزک کی طرف وہ دوزک میں لے کے جانا انما اللہ تعالیٰ کیا دعوت دیتا ہے دار السلام اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دار سلامت سے مراد جنت سلامتی کا گھر جنت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی جنت کی طرف آؤ جنت کی طرف آنے کے لیے یہ اعمال کرو اللہ کے احکام مانو ان چیزوں کی پابندیاں کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان بدبخت تمہیں دوزک کی طرف بلا رہا ہے ہاں تو پھر کتنا بڑا وہ دشمن ہے جو تمہاری آخرت برباد کر دے جو تمہارا مستقبل تباہ کر دے اتنا بڑا تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھو بلفاشا من والمنکر وہ جب بھی بات کرتا ہے حکم دیتا ہے فحاشی کا بے حیائی کا بے دینی کا منکرات کا اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دے دے کر تمہیں ان چیزوں کی طرف بڑھاتا ہے جب کہ اللہ تمہیں اپنا دین دیتا ہے جنت کی طرف پکارتا ہے فہم ضلل تم ممباد ماں جا ات کو ملبین تو فعلوم اللہ عزیز الحکیم پس اگر پھسل جاؤ تم بھٹک جاؤ تم ممباد باد اس کے ماں جا ات کو تو جو آ گئیں تمہارے پاس روشن دلیلے فالموں پس جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعوت دے دی پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کی جنت جانے کی دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچنے کی اور ایسا دین تمہیں دے دیا جو دین مکمل ہے اور ہر چیز میں پورا ہے ہر ضرورت تمہاری پوری کرتا ہے تو فرمایا کہ اگر تم اس دین سے بھٹک اور پھر اس کے لیے اللہ تعالی نے دلائل پیش کر دیے ایک ایک چیز روشن کر دی کوئی چیز اب دین کے اندر ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی ابہام ہو عمل کے لیے کوئی ایسا ایسی رکاوٹ ہو کہ جی سمجھ نہیں آ رہی بات یا عمل کیسے کریں پتہ نہیں چل رہا نا من بعد ما اللہ تعالی کی طرف سے یہ دین بالکل واضح کر دیا گیا ہے ہر چیز کو روشن طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترخت کم المحدت لوگو میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں ترک تو کم پہ گو لئی لوہا سوا کہ میں تمہیں روشن دین کی ترق کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس دین کے اندر اب کوئی اندھیرا باقی نہیں رہ گیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو واضح نہ کر دیا گیا ہو ابھی تک وہ اندھیرے میں ہو تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو سمجھ نہ آ رہا ہو یہ الگ بات ہے بندہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے حقیقت میں قرآن نادل ہوا قرآن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پورے عمل کی اور اس کی پوری پوری وضاحت گویا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ دین مکمل ہے دین روشن ہے کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے کوئی ابہام اس کے اندر نہیں رہ گیا ہے کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں رہ گیا ہے تو ایسا دین اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ایسے حقائق واضح کر دیے روشن دلیلیں ایک ایک چیز کو واضح کر دیا سورج کی روشنی سے زیادہ روشن اس وقت اسلام تمہارے پاس موجود ہے تو اگر اس دین سے تم بھٹک جاؤ پھسل جاؤ بہت جاؤ یہ کتنی بڑی بد ہے پھر یہ ساری بدبختی تمہاری ہے یہ ساری غلطی تمہاری ہے اللہ کی طرف سے تو انتظام مکمل ہے اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو اگر اس کے بعد ان ساری بیانات روشن دلائل حقائق سب کچھ واضح ہونے کے بعد تم بھٹکتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ سزا بھی بڑی سخت دے گا اللہ تعالیٰ عزیز ان غالب ہے یعنی انتقام لینے میں سزا دینے میں کوئی اس کو نہیں روکے گا حکیم حکمت والا بھی ہے جہاں وہ غالب ہے وہاں حکمت والا بھی ہے قرآن مجید میں عموماً یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عزیز کی صفت آئی ہے ساتھ اکثر مقامات کے اوپر حکیم کی صفت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبت اللہ کا اختیار اللہ تعالیٰ کا غلبہ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت, یہ حکمت ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی قبت ہے اس کے ساتھ حکمت بھی ہے تو جب انسانوں کے پاس قوت طاقت آتی ہے جی تو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر انتقام لے گا سزا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ اللہ کی حکمت ہے یہ بھی حکمت ہے کہ اگر غلط کو سزا نہ ملے تو اچھائی کی قیمت ہی ختم ہو جائے اگر برائی کو برائی نہ کہا جائے نہ سمجھا جائے نہ اس کا اس کا خمیادہ ہو تو پھر نیکی بے قیمت ہو جائے گی تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں نیکی پر اجر بہت زیادہ ہے تو اللہ کی نافرمانیوں پر پھر پکڑ بھی ہونی چاہیے یہ حکمت کا تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حکیم ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں سبحان اللہ تو فرمایا کہ اگر اتنے واضح دین کے آنے کے بعد مکمل اسلام کے روشن دلائل کے واضح ہونے کے بعد تم پٹکتے ہو پھسل جاتے ہو دین چھوڑ کر ادھر ادھر جھکے مارتے ہو تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے جو مسلمانوں کو مل رہی اور یہ بےچارے ابھی تک اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے مسئلے کیا ہے معاشی مسئلے ہیں غربت ختم نہیں ہو رہی حقوق نہیں مل رہے ہاں جی امن و امان نہیں مل رہا امن و امان سب کا حق ہے امن و امان ملنا چاہیے کافروں کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے ان کو لمبی مولت دے کے رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ آخرت میں نپٹے گا اگر دنیا میں کبھی چاہتا ہے تو اللہ ان کو جھٹکے دیتا ہے لیکن ان کا معاملہ اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے لیکن مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا ہے اللہ کہتا ہے ہم فوراً تمہیں پکڑتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ اصلاح کر لو اس لیے مسلمانوں پر فوراً اللہ کی طرف سے پکڑاتی جب وہ اصلاح نہیں کرتے تو اللہ کی پکڑ کے یہ سارے طریقے ہیں بد امنی ہے قتل و غارت گری ہے حقوق کا قصب ہے ڈاکے ہیں عزتوں پر حملے ہیں اور غربتیں ہیں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں معاشی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں بارشیں شدید ہوتی کبھی سیلاب آ جاتے ہیں کبھی کچھ, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی مختلف شکلیں ہیں تو اللہ دنیا میں مسلمانوں کو اسلا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ اس کی بھی اللہ کی طرف سے شفقت ہے ان سزا میں بھی اللہ کی طرف سے شفقت ہے جس طرح استاد اگر بچے کو اس اس کی کی غلطی کے اوپر صدا دے اور اس کی اس کی صدا میں شفقت ہے ماں باپ بچے کو مارے ہاں اس کے اندر شفقت ہے اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا شفیق ہے نا تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہی, ہی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حلیون اللہ اللہ فی الله القما میں ہلین ضرور نہیں انتظار کرتے وہ اللہ بگر اللہ مگر یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس فی زولا لن سائوں میں من الخما میں بادلوں کے بل ملا ایک تو اور فرشتے آئے و کود اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع ترجاور لوٹائے جاتے ہیں تمام کام تو اب وہ جن کا ایمان اللہ پر آخرت پر جن لوگوں کا ایمان اسلام کے اوپر نہیں ہے رویے ان کی نا فرمانی کے ہیں بغاوتوں کے ہیں اور وہ دین سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں اب ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی یہ اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کرتے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے اور سب کچھ ان کے سامنے آ جائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ بھی آ جائے اس کے فرشتے بھی آ جائیں اور اللہ کی ساری نشانیاں واضح ہو جائیں قیامت کا بگل بچ جائے اور پھر اس کے بعد اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تو یہ مانے گے ہاں یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے کیا یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر بہت زجر و توبیخ والا انداز ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ان لوگوں کی حالت کیفیت بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے اسلام آ کے آنے کے بعد حقائق واضح ہونے کے بعد وہ انتظار میں بیٹھے ہیں دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں مگن ہیں کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے ہمارے ذمہ کام کیا لگائے ہیں کوئی کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو بس جانوروں کی طرح زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور بالکل اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے اصلاح کی طرف نہیں آتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو انتظار کر رہے ہیں انتظار کرتے ہیں اللہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور بلکہ مطالبہ کرتے ہیں مطالبے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آئے اللہ کے فرشتے آ کے ہمیں کوئی کتاب دے کے جائیں کوئی پیغام دے کے جائیں پھر ہم مانے یہ یہ شخص جو ہمارے سامنے پیدا ہوا ان کے باپ کو بھی ہم جانتے ہیں ان کی ماں کو بھی ہم جانتے ہیں ان کے خاندان کو بھی ہم جانتے ہیں یہ پیدا کیسے ہوئے پھر ان کا بچپن کیسے گزرا پھر یہ کیسے جوان ہوئے اس شخص کی ساری زندگی اس کا خاندان ہر چیز ہمارے سامنے ہے تو اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرے پاس وہی آتی ہے کتاب آتی ہے تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ یا تو خود سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھے جائیں تو خالی ہاتھ ہو واپس آئیں ہاں تو کتاب ان کے پاس ہو یا تو یہ کام ہو یا پھر فرشتے آئیں ان کے اوپر فرشتے آ کے ان کو ہمارے سامنے فرشتے آئیں ان فرشتوں کو ہم دیکھیں اور وہ ان کو دیکھے جائیں پھر ہم مانیں گے اس کے غیر نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہی مطالبے پہلی امتوں کے لوگ بھی کرتے رہے کیا یہودیوں نے نہیں کہا تھا ہاں؟ کہ نہیں مانتے موسا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہاں؟ تو یہودیوں نے بھی یہ, یہ مطالبے کیے تھے قوم سمود نے بھی یہ مطالبے کیے تھے کہ یہ نشانی ظاہر ہونی چاہیے پہلی قوم میں بھی یہ باتیں مانگتی رہی ہیں اپنے نبیوں سے تو یہ مکہ کے لوگ عرب کے لوگ وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے مطالبے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہ انتظار کر رہے ہیں ذرا دیکھ لو اگلی آیت میں آ رہا ہے سلبنی اسرائیل وہ اگلی آیت میں یہی موضوع چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا جا کے دیکھو جنہوں نے مطالبے کیے تھے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اور جو پہلی قوم میں ان کے ساتھ اوپر کتنے بڑے بڑے عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو موزات دکھائے جو وہ مانگتے تھے ان کو دے دیے پھر جب انکار کیا تو اللہ کی کتنے بڑے سخت عذاب ان کے اوپر نادل ہوئے اور اس سے پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ غافل ہیں اور یہ غفلت ان کی پرواہ نہیں ہے ان کو یہ آخرت کا انتظار کر رہے ہیں یہ موت کے بعد کی زندگی ہوگی ان کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے آ جائے گا فرشتے بھی آ جائیں گے میدان بھی لگ جائے گا میزان بھی لگ جائے گا تو پھر یہ سب کچھ جب ہو گیا تو ان کے ایمان لانے کا پھر فائدہ کیا ہوگا ہرین ضرون اللہ البل ربو کا اور یاد یا بات و آیات ربک کہ اگر ایسا ہو جائے اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ایمان لائیں اللہ کو دیکھ کر فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کی جو نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لے بھی آئیں تو پھر ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا دیکھ کر دیکھو نا اصل ایمان تو ہے ہی ایمان بالخیر ایمان جو ہے ایمان بالغیب ہے اس ایمان کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ کی ذات اس کی صفات کے متعلق بیان کر رہے ہیں تم اللہ کی اللہ کو مانو ایمان بالغیب لے کے آؤ اللہ کے فرشتوں کی بات بتا رہے ہیں فرشتوں کو مانو ایمان بالغیب لے کے آؤ ہاں ہر چیز ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے اسی ایمان کا فائدہ ہے اسی ایمان کی قدر و قیمت ہے تو جو تم کہتے ہو کہ جی ہم سب کچھ سامنے پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے تو سنو جب اللہ تعالیٰ یہ منظر تمہارے سامنے لے آئے گا ہری اندرون اللہ یاتی اللہ حفیظ من القا مام جب آئے گا اللہ اللہ اکبر سائبان ہوں گے بادلوں کے ان سا کے اندر بادلوں کے سایوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اللہ تعالی اتریں گے آئیں گے اور اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے قیامت کا منظر ہوگا تو پھر اس وقت اس وقت اگر کوئی کہے گا میں ایمان اس وقت تو بڑے ایمان لائیں گے نا اس وقت تو کہیں گے جی مان لیا ہم نے قبول کر لیا ہم غلطی پہ تھے ہم دھوکے میں تھے جی ہم تسلیم کر گئے لیکن ان کا ان کے ایمانوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں سے بھائیو وہ عقیدہ اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نزول فرمائے گا ہم؟ فی زولا بادلوں کے سائبان ہوں گے بہت گھنے بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اسی طرح اللہ کے فرشتے آئیں گے اتریں گے اور یہ قیامت کا منظر شروع ہوگا و جا رب کا ول تمہارا رب بھی آئے گا اور رب کے فرشتے بھی سفے باندھ کر یہ آئیں گے اب اللہ تعالیٰ کا نزول اللہ تعالیٰ کا آنا ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہمارا ایمان ہے اللہ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالی نزول کرے گا اس پر ہمارا ایمان ہے یہ ساری چیزیں ایمانیات سے متعلق ہیں سمجھ آ گئی ہے تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جہمیا معتدلا اور اسی طرح عقیدے کی خرابیاں جن لوگوں کے اندر آئیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا انکار کرنے کے بعد انہوں نے پھر باقاعدہ تعویلیں کی اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی تعویل کی پہلے انکار کیا اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیل کی یہ اسی طرح بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو تشوی بیان کرتے ہیں مشابہت بیان بیان کرتے ہیں، کیفیتیں بیان کرتے ہیں ہیں کیفیتیں تو اللہ تعالی پاک ہے ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے نہ اس کی کیفیت کو کوئی جانتا ہے نہ کسی کی مشابہت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کے اسما یہ جتنی چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح جیسے اللہ نے بیان کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہم ان چیزوں پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں نہ اس کے اندر ہم تعریف کرتے ہیں نہ تعویل کرتے ہیں نہ تشبیح بیان کرتے ہیں نہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور ایک اور چیز عقیدے میں خرابی کے طور پر آئی ہے صوفیاء کے اندر وہ تفویض کا عقیدہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اس کا معنی اور مفہوم ہم بیان ہی نہیں کرتے اس کا معنی کیا ہے ان الفاظ سے مراد کیا ہے ہم اس معنی اور مراد کو ہی نہیں بیان کریں گے اس کو تفویز کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو آیات نادل ہوئی ہیں اور ان سے کیا مراد ہے ان کا کیا مفہوم ہے ان کو بیان کر دیا ہے تو جو کچھ اللہ کے اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مراد کو واضح کر دیا بیان کر دیا ہم بھی ان کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں تو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے ہاں جی اہل السنہ جب کہتے ہیں نا تو اہل حدیث لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اہل سنت ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں نا اہل السنہ ہی اہل حدیث ہیں اور اہل الحدیث ہی اہل السنہ ہیں سمجھے حدیث اور سنت بالکل ایک چیز ہے شروع شروع میں اہل السنہ کا لفظ معروف ہوا یہ رافضیوں کے مقابلے کے اندر جنہوں نے دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر رکھی اور ایک فرقہ کھڑا کر دیا تو اس فرقے کی اصلاح کے لیے مقابلے کے لیے یعنی اہل السنہ کا لفظ امت مسلمہ کے اندر رائج ہوا کہ جنہوں نے یہ بات واضح کی کہ دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر نہیں بلکہ دین کی بنیاد سنت پر ہے دین کی بنیاد سنت پر ہے یہی سے ہم عقیدے سمجھیں گے ایمانیات کا فہم حاصل کریں گے اور اسی سے ہم عمل لیں گے اسی پر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا انحصار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دین کی اصل بنیاد ہے اور وہ سنت جس کے اوپر صحابہ کرام چلے اس کو کہتے ہیں الجماع الجماع سے مراد صحابہ کرام کی جماعت جن میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی فرقہ نہیں تھا وہ ایک جماعت تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر دنیا کے اندر زندگی بسر کی یہ ہے اہل سنت بل جما یہ, یہ کن کے مقابلے میں ہے رافضیوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہ کہا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ اہل بیت کی محبت پر ہے اور اسی سے وہ ساری گمرہیاں پیدا ہوئیں اور ایک فرقہ وجود میں آیا تو اس فرقے کی نفی جن لوگوں نے کی اور امت کی نمائندگی کی ان کا نام ہے اہل السنت جما سمجھ آ گئی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ آہلسن تھے ان کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوئیں یعنی اہل الرائے کا ایک طبقہ بنا کہ رائے سے یہ ہم مسئلے سمجھیں گے قیاس سے اجتہاد سے اپنے جمی امور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے پھر اس سے شخصیات سے وابستگی شروع ہو گئی تو جب یہ رائے کا سلسلہ قیاسات اور اجتہادات کا سلسلہ شخصیات کی تقلید کا سلسلہ جب جاری ہوا سنیوں کے اندر اہل السنہ کے اندر تو پھر ان کی اصلاح کے لیے اہل الحدیث کا لفظ اور یہ اصطلاح استعمال ہوئی جو حقیقت میں آل الحدیث ہی آہل السنہ کی نمائندگی کرنے والے تھے ان میں تمام محدثین شامل ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر ان کے بعد بلکہ ان سے پہلے امام احمد بن حنبل جتنے محدثین جنہوں نے پھر حدیث رسول پر بڑی محنت کی کیونکہ سنت رسول کا حصول کا طریقہ صرف حدیث رسول ہے اور کوئی نہیں ہے تو چونکہ دین کی بنیاد ہی سنت پر تھی اور امت نے ہمیشہ اسی کو بنیاد بنایا صحابہ کرام نے اسی کو بنیاد بنایا تو پھر ایک بہت بڑا طبقہ امت کا وہ تھا کہ جنہوں نے سنت کے مسئلے کو نکھارا ضعیف کو صحیح سے الگ کیا یہ معیار پختہ کیا تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محدثین کی ایک جماعت ہیں اور ان کو صحیح معنوں میں اہل الحدیث کہا گیا اس منہت پر چلنے والے لوگ اہل الحدیث کہلائے یہ کوئی فرقہ نہیں اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے آمین رفایہ کرنے والا ہاں جی کہ یہ باقی جو ہے نا یہ جی دیوبندی اس طرح نماز پڑھتے ہیں اہل عدیث کس طرح اہل عدیث کس کو کہتے ہیں جو رفائی دین کے ساتھ نماز پڑھے آج کل اہل اہلیث ان کو کہتے ہیں جو اونچی آواز سے آمین کہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں اور رفائی دین کریں اور بھائی یہ بہت کمزور بات ہے ہاں جی یہ صرف مرادرہ بازی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں آ گئی ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اہل السنہ کے اندر جب اہل السنہ ہی مسلمانوں کے نمائندے تھے امت محمد کے نمائندے تھے رافضیوں کے مقابلے میں یہ جنہوں نے اہل بیت کو دین کی بنیاد بنایا اس کی محبت پہ موقوف کر دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک فرقہ کھڑا کر دیا شیعان علی نام کا ایک فرقہ کھڑا ہو گیا اسی طریقے سے پھر اس کا آگے اے عقائد کی خلاب بہت لمبا وسیع اور ہی سلسلہ ہے پھر وہاں سے باطنی سلسلے یہ رافضیت سے پھر باطنی سلسلے چلے یہ پورا کمرہیوں کا ایک لمبا تسلسل ہے امت کے اندر اور ان کے مقابلے کے اندر جو امت کے حقیقی نمائندے تھے وہ اہل السنہ تھے پھر اہل السنہ کے اندر جب آپس کے اندر اختلافات شروع ہوئے شخصی تقلیدوں کے سلسلے چلے اور قیاسات کے اوپر مسائل بیان کرنا شروع کیے گئے رائے کو بڑی اہمیت دی گئی اور سنت کی اہمیت کم تر ہو گئی تو پھر اس وقت اہل الحدیث لوگ میدان میں کھڑے ہوئے جنہوں نے اہل السنہ کا صحیح دفاع کیا سنت کا صحیح دفاع کیا امت کی صحیح نمائندگی کی اور مسلمانوں کو قرآن و سنت پر قائم کرنے کی کوشش کی یہ ہے اہل الحدیث اور یہ سکھ سی بانوں میں محدثین کی بڑی جماعت کا نام ہے محدثین کے منہج پر چلنے والے لوگوں کا نام ہے یہ کوئی فرقوں میں سے فرقہ نہیں ہے ہاں تو بات یہ چلی تھی کہ اہل السنہ یہ کہتے جب ہم عقائد کے بارے میں یہ اہل سنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا تو ہمارے اہل حدیث لوگوں کو جو علم میں بچارے ہیں ہی نہیں کسی سمجھ ہی نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ اہل عدیث کا تو نام ہی نہیں لیتے یہ تو سنی بن گئے ہیں یہ چیز اہل سنت ہو گئے ہیں انہوں نے اہل عدیث نام کو ہی ختم کر دیا اللہ اکبر ہاں جی آہل السنہ اور آہل العدیث ایک ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو کچھ بیان کر دیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں ہم بالکل تحریف نہیں کرتے ہم بالکل تعویل نہیں کرتے ہم بالکل یعنی اللہ یہ یہ جو اس وقت اس آیت کے اندر بات آئی ہوئی ضلع میں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں نزول فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بیان کیا ہم اس کو اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آنا اس سب الرش اس پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن عرش کے اوپر اس طباہ کے بارے میں ہم نہ تشوی بیان کرتے ہیں نہ ہم اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں طویلے کرنے والے کہتے ہیں جی اللہ عرش کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے بھی اللہ کا غلبہ تو ہر چیز پر ہے تو وہ غلبے سے قوت سے تابیل کرتے ہیں اہل السنہ اہل الحدیث وہ بالکل تابیل نہیں کرتے کما یلیق بجلال اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے جیسے اس کی ذات کے لائق اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پہلے آسمان پر آنے کو ہم مانتے ہمارا ایمان ہے لیکن اس بحث میں نہیں الجھتے کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عرش پر تو نہیں ہوتا ہاں؟ یہ بحث ہم نہیں کریں گے اس بحث کی کیونکہ یہ ساری بحث ہم اپنے علم کی وجہ سے اپنے اوپر قیاس کر کے ہم یہ باتیں کریں گے کہ ایک انسان ہے انسان یہاں ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہوتا یہ, یہ, یہ انسان کے بارے میں یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے اللہ نے یہ بیان نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے اللہ نے یہ کہا کہ میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی ہم مانتے ہیں قیامت کے دن اللہ نزول فرمائے گا بادلوں کے سائےوں میں اللہ تعالیٰ کو نزول ہوگا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس نزول کی کیفیت نہیں بیان کرتے نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم کسی کو کسی کے مشابہ کے اترنے کا کیا طریقہ ہے ظاہر ہے سیڑھی لگا کے انسان اوپر چڑھتے ہیں نیچے بھی اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اترنے کیا کیا انداز ہوگا ایسے ہی ہوگا جیسے بندے کرتے نہیں ہم مشابہت نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا جیسے اس کی ذات کے لائٹ اس بات پر ایمان ہے قیامت کے دن اللہ آئے گا جا صفن صفا اللہ تعالی آئے گا ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن آئے گا فی ضولا الخما میں بادلوں کے سائوں میں آئے گا ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے لیے نہ تشبیر ہے نہ, نہ کیفیت کا بیان ہے بس صرف ہم یہ کہتے ہیں کما یلی کو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے وہ وہی جانتا ہے بس جو بیان کر دیا ہم نے ہم اس کے اوپر ایمان دیا سمجھ آ گئے بھائی یہ ہے ہمارا عقیدہ اور جو اس عقیدے سے بھٹکے وہ بھٹکتے ہی چلے گئے اور اس قدر نقصان کیا انہوں نے یعنی عقیدے کی اتنی خرابیاں اتنی بربادیاں اور پھر عقیدوں کی بنیاد پر اتنے فرقے وجود میں آئے کہ مسلمانوں کی ساری وحدت پارا پارا کر کے رکھ دی اور پھر جب اختلافات اس طریقے سے عقیدے میں بڑھتے ہیں تو عمل کا تو ستیہ ناش ہو جاتا کچھ بھی باقی نہیں رہتا نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس اللہ فیض الم الخما میں بادلوں کے سایوں میں والملائکہ کا تو اور فرشتے بھی آ جائیں بقدے المر اور فیصلہ کر دیا جائے سارے کام کا تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آئے گا فرشتے آئیں گے میدان لگے گا ترازو لگے گا سارا کچھ ہوگا ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی جن چیزوں پر ایمان مطلوب تھا وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا تو پھر اگر وہ سب کچھ دیکھ کے ایمان لائیں گے بھی تو ایسے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر واہر اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور سلبنی اسرائیلا کم آتے سلبنی اسرائیلا پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کم آتینا ہم کتنی دی ہم نے ان کو من آئے بینات روشن نشانیاں واضح دلیل بد دل اور جو بدل ڈالتا ہے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد ما ممباد جاتو بعد اس کے کہ وہ آگے اس کے پاس اللہ اس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سدا والا ہے ہاں پیچھے آیا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں مانگتے ہیں اور اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ ان کے سامنے نہ آ جائے جب تک اللہ کے فرشتے ان کے سامنے نہ آ جائیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھ لو ہاں انہوں نے بھی اللہ سے نشانیاں مانگی تھی کہا تھا نر اللہ جہرتن ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں تو بنی اسرائیل سے پوچھو یہ تمہارے قریب کی قوم ہے ہاں ان سے ذرا پوچھ لو کم من آیتم بینا کہ کتنی کھلی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دے دی تھی جو انہوں نے مانگا ہم نے دے دیا تھا موزات اللہ تعالیٰ نے دے دیے تھے سب کچھ دینے کے بعد کیا مانے ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات آپ ماشاءاللہ پیچھے بنی اسرائیل کے تذکرے میں یہ سب کچھ پڑھائے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فیرون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے دریا کے اندر رستے بنا دیے چلتے ہوئے دریا کو اس طرح روک دیا اور رستے بنا کے ان کو کہا کہ تم اس کو اس کو پار کر جاؤ پھر وہ وہاں سے عبور کر جاتے ہیں جب فرآون آتا ہے تو فرآون وہاں جا کے غرق ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی پھر صحرائے سینا میں پہنچے جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اللہ نے ان کو من و سلوا دے دیا اللہ نے پادلوں کے سائے ان کو دے دیے اللہ تعالیٰ نے چشموں سے پانی یہ پتھروں کے چشمے جاری کر دیے خشک پتھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے چشمے بھی بارہ بارہ چشمے اور دنڈا مارا سوٹا مارا موسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی تو بارہ ہی قبیلے تھے اللہ کہتا ہے لڑنا نہیں ہے تم نے اور اپنے اپنے, اپنے, اپنے چشمے سے نہ پانی لو تو یہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی سب پھر کیا, کیا یہ مانے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا انکار کیا نہ شکری کی کھلا پلا نہ درا نہ فرمانی انکار ومن يبدل نعمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شکریہ رویے نہ والے مطالبے ناشکری والے عمل ناشکری والے اللہ کی نا یہ بڑی اسرائیل یہ تمہارے قریب کی قوم ذرا پوچھو نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر اللہ کی نشانیاں اللہ کی طرف سے آنے والے معذرات اور ان ظالموں کا انکار ان کی ناشکری شکریہ تو اصلاح قوموں کی اسرحے نہیں ہوتی کہ جو وہ مطالبہ کریں تو مطالبے پورے کرتے جاؤ تو ان کی اصلاح ہو جائے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اس دین کے ساتھ جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے جب بندے بن کے سیدھے ہو کے فرما بردار ہو کے لوگ اس دین کی اطاعت کرتے ہیں پھر وہ سیدھے ہوتے ہیں پھر ان کی تربیت ہوتی ہے ان کے معاملے درست ہوتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کسی کی اصلاح کا اور قوموں کی اصلاح کا اور تربیت کا کہ جی اس وقت لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عوام کیا چاہتے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے اسی کے اوپر سیاست ہے اسی کے اوپر پالیسی ہے اسی کے اوپر منشور ہے اسی کے اوپر دستور ہے اس کے اوپر قانون سازی ہے اور ان کے مطالبات کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہیں تو وہ جتنا مطالبہ کرتے جاتے ہیں کہ مطالبے جتنے پورے ہوتے ہیں عوام اتنے چوڑے ہوتے جاتے اصلاح تو کوئی نہیں ہو نہ شکری کے رویے ہاں؟ یہ طریقہ نہیں ہے سبحان اللہ طریقہ بالکل وہ نبیوں والا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نادل کی جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی جس طرح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی صحابہ کرام اصلاح کے لیے بہترین نمونے کی جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے ہاں جی یہی ہے نا کہ اسی طریقے پر بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی ہاں؟ یہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کا جس طرح صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی نبی نے کی ہے صحابہ کے بعد تابعین جس طرح دین پر کھڑے ہوئے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم ہوا وہی تربیت وہی اصلاح وہی طریقہ آج بھی ہمارا ہے ایک ہے کہ قوم مطالبہ کریں تم مطالبے پورے کرو وہ ناشکری کریں بیڑا فرق ہو یہ فرمایا یہ سارا کچھ دیکھنا ہے تو بنی اسرائیل کو دیکھو سل بنی اسرائیل کم آتا سبحان اللہ جس طرح صحابہ کرام اصلاح اور تربیت کے اعتبار سے مثال ہے نا اور نافرمانی کے لیے بنی اسرائیل مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ مثال ہے بغاوتوں کے لیے نافرمانیوں کے لیے نبیوں رسولوں کتابوں شریعتوں کے انکار کے لیے تعریفوں کے لیے طویلوں کے لیے یہ جتنی گمراہیوں کی بنیادیں رکھی ان یہودیوں بدبختوں نے رکھی اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتینا تم بینا وم نحمۃ اللہ جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پھر اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان کے ساتھ سلوک بھی عجیب کیا پانی پینے کے لیے لیتے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی کہ پانی دیکھ کے بندہ پی نہ سکے کیا خوبصورت شاندار پہاڑ پتھروں سے چشمے کا صاف شفاف پانی لیکن نہ نے پکڑا و رسوا کیا بیماریاں کبھی بیماری کبھی وہ بیماری جراثیم تعفن ہاں یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں ڈینگی ہے نا ڈینگی یہ ڈینگی کیا ہے جی خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے اور گندے پانی میں نہیں بیٹھتا صاف پانی میں بیٹھتا ہے وہ ہے فلاں ہے بڑی تحقیق ہے اور ٹھیک ہے تمہاری تحقیق میں اس تحقیق کا انکار نہیں کرتا نہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرنے پر کوئی پابندی لگائی ہے کہ ڈینگی کیا مرض ہے کہاں پیدا ہوتا ہے یہ مچھر کہاں پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ نے بڑے اس دنیا دنیا میں پیدا کیے ہوں انسان جن کا بالکل یہ ایسی ریسرچ کرتے رہتے ہیں کام کرو ٹھیک ہے جن کو اعزاز سمجھتے ہیں دوبارہ یہ تحقیق ٹھیک ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن وہ مچھر کا پیدا کرنے والا اللہ پھر اس کے اندر سے وہ ڈینگی ڈینگی کا مرض جو پھوٹتا ہے وہ یہ چیزیں یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یہ ازمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جب بندے نا فرمانیاں کرتے ہیں نا تو اس قسم کی چیزیں یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ نے یہی کچھ کیا تھا کہ جب انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کیے تو بالکل ایسے ہی امراض کا پھوٹنا عجیب و غریب قسم کی کیفیت کوئی چیز پاک نہیں رہ گئی پانی صاف نہیں رہ گیا جی صاف پانی نہیں مل رہا صاف پانی نہیں مل رہا جی صاف پانی نہیں مل رہا جی نہیں مل رہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے نا فرمانی کیونکہ قرآن یہ سمجھاتا ہے پر یہ جتنے ہیں یہ صاف پانی کیوں نہیں ملتا لو جی یہ پوری ریسرچ ہے بڑے بڑے پیپر لکھے جاتے ہیں کروڑوں روپیہ لگتے ہیں ایک پیپر کے لکھنے میں اتنا خرچ ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ لے ہم مفت بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں اللہ کی فضلوں پر کروڑوں کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اسی کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے کہ تم ان چیزوں پر خرچ کرتے ہو جن پر خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے ہاں؟ سارا خرچہ ان چیزوں پر ہو جاتا ہے اور جو کام کرنے والے وہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے جی فلانی چیز مہنگی ہو جاتی ہے مہنگائی ہو جاتی ہے وجہ کیا یہ, یہ, یہ ان, کے, ان کے کام ہی اتنے ہیں ان کے اوپر خرچ ہی اتنا ہے کہ عام آدمی کو بےچارے کو مل ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے قرآن نے سادہ سادہ سی باتیں کی ہیں آرام سے یہ کر لو اللہ کی فرما برداری کر لو انشاءاللہ تمہاری فصلیں کیڑے نہیں کھائیں گے یہ پھٹی کی فصل جی خراب ہو فٹی اصل اکثر ہی خراب ہو جاتی ہے یہ فلاں یعنی گندم بڑی ہوئی تھی پر جی دانا پتلا رہ گیا لو کر لو ریسرچ تم کروڑوں روپیہ لگا کے یہ دانا پتلا کیوں رہ گیا اس کے اوپر پیپر لکھاؤ ہم سے پوچھ لو کہ دانا اس لیے پتلا رہ گیا ہے جی کہ وقت پر بارش نہیں ہوئی ہے جی اور جب بارش ہوئی تو بارش کا وقت نہیں تھا وہ ساری گر گئی تباہ ہو گئی ہے جی جو دانا تھا بھی وہ استعمال کے قابل نہیں رہ گیا تو وقت پر وقت کس نے مقرر کیا اللہ نے تم بندے سیدھے ہوتے تو وقت پر بارش ہوتی اللہ کے فرما برداری کرتے وقت پر بارش ہوتی تم نے نافرمانیاں کی وقت پر بارش نہیں ہوئی ہوئی تو بے وقت ہوئی فصل برباد ہوئی تمہاری محنت ضائع ہوئی اور تم محنت کرتے رہ گئے تم نے بیج ڈالا تم نے بڑا کچھ کیا پھر اس کے بعد فصل لینے کا وقت آیا تو فصل نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا ہے کہ تمہاری محنتوں پر فصل نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اصل ہے اور وہ حاصل ہوتا ہے اتحاد کے ساتھ لو یہ سادہ سی چیز ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی پیسہ دینا بھی چاہے ہم ایک پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہم یہ قاعدہ کلیہ لوگوں کو انشاءاللہ بتانے کے لیے تیار ہیں اور کوئی اس کا تجزیہ کر لے یہ سو فیصد ٹھیک ہے کروڑوں سے جو پیپر تیار ہوگا فصل کے بارے میں یقینی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی جیدار پیپر نہیں لکھے گا ہر پیپر کے مقابلے میں دوسرا پیپر لکھ, لکھ دیا جاتا ہے وہ پہلا جو وہ کہتے اس میں نہیں ہے، صحیح نہیں ہے تو ساری سائنس ساری ریسرچ ساری یہ پنگے جو ہے نا جی اسی میں چل رہے ہیں اسی پہ دنیا خرچ کر رہی ہے اسی پہ سارا کچھ کر رہی ہے اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا جی چاند پہ جاتے ہیں چاند پہ جاتے ہیں جی پھر چاند سے آگے مریخ پر جاتے ہیں اتنا خرچ اتنا خرچ کر کر کے اچھا پھر جا جا کے اب اتنا خرچ کرنے کے بعد اب کیا رزلٹ دیا ہے رزلٹ یہ دیا ہے کہ نہ مریخ پر زندگی ہے نہ چاند پر زندگی ہے نہ ہاں انسان آباد ہو سکتے ہیں وہاں ہاں جی تو اس لیے یہ جتنا خرچہ ہو گیا اچھا ان کو کوئی پوچھے بھی تم نے یہ پنگا لیا کیوں پارلیمنٹیں بنی ہوئی ہیں سارا کچھ بنا ہوا ہے پر اللہ نے ایسی بھول ڈالی ہوئی ہے انسا ہوں کوئی ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ یہ پنگے پھر تم نے لیے کیوں خربوں پدموں ڈالر تم نے خرچ کر کر کے جو بیڑا گر کیا معیشت کا اتنا کچھ کرنے کے بعد اور ہم لو جی منہا خلقنا کم بفیاد منہا نخر جو لو جی ہم نے سادہ فیصلہ کیا اللہ کہتا ہم نے پیدا کیا اسی زمین میں تم نے رہنا ہے اسی زمین سے تم نے دوبارہ اٹھنا ہے تم نے اس زمین سے نکل کر کہیں باہر جانا ہی نہیں ہے تم جا سکتے ہی نہیں ہو اللہ اکبر یہ قرآن کہتا ہے تو اس کے خلاف کر لو اور خرچ کر کے دیکھ لو تمہیں بالآخر یہی کچھ ماننا پڑے گا تو اللہ کہتا ہے ان بنی اسرائیل سے پوچھ لو بھائی کیا ہوا ان کے ساتھ ہم نے ان کو کتنی نیم دے دی کیا کچھ ہم نے دیا کس طرح انہوں نے نہ شکریہ کی نہ فرمانیاں کی پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی پکڑ ان کے اوپر آئی تو جو ان کے ساتھ ہوا نا تمہارے ساتھ بھی آئی کچھ ہوگا اگر تم بھی اسی طرف چلو یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر